بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیاسیواں مکتوب نفس کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرمائے سنو نفس کی حقیقت و ماہیت کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہے اور ان کے اقوال آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں لیکن اس گروہ کے محققین کے دو قول ہیں ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس کا وجود جسم میں بے ہی روح کی طرح ہے اور دوسرا کہتا ہے کہ نفس ذات نہیں بلکہ قالب کی صفت ہے جس طرح حیات صفت ہے اور اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ برے اخلاق اور ناپسندیدہ کاموں کا وہی سبب ہے اور یہ دو قسم کے ہوتے ہیں ایک معاشی اور دوسرے برے اخلاق جیسے کبر و حسد بخل اور غصہ وغیرہ اور ریاضت کے ذریعے ان ناپسندیدہ اور صاف کو اپنی ذات سے دور کیا جا سکتا ہے جس طرح توبہ کے ذریعے معاصیت کو کیونکہ معاصی افعال ظاہر ہیں اور توبہ اعصاف باطن سے ظاہر ہوتی ہے یعنی جو ناپسندیدہ اعصاف باطن میں پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر کے صفات حمیدہ سے سپاک و صاف ہو جاتے ہیں اور جو ظاہر میں پیدا ہوتے ہیں وہ باطن کے اوثاف ستودہ سے پاک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قالب کے اندر نفس اور روح دونوں لطیفے ہیں جس طرح عالم میں شیاطین ملائکہ، بہشت تو دوزخ ہیں کہ ایک محل خیر ہے اور دوسرا محل شر اور شر سے سلامت رہنا بغیر ریاضت کے ممکن نہیں جیسا کسی کے جیسا کسی محقق نے کہا ہے شعر قدر دل و مایا جان یافتن جس با ریاضت نہ تو یافتن گر نفسے نفس نفس بہ فرمان تست شرک مباور کے بہشت آنے تست دل کی قیمت اور جان کا سرمایہ بغیر ریاضت کے نہیں پا سکتے اگر دم بھر یہ نفس تیرے حکم کے تابع ہو جائے تو یقین جان کہ بہشت تیری ملکیت ہے اور انسانیت کی حقیقت کے بارے میں بھی لوگوں کا اختلاف ہے کہ کس چیز پر انسانیت کا اطلاق ہوتا ہے اس کا جاننا ہر طالب پر فرض ہے کیونکہ جس کو اپنی ذات کی خبر نہیں اس کو دوسروں کی کیا خبر ہوگی کہ من منجہلفس بالغیری اجہل جس کو اپنی ذات کا علم نہیں وہ دوسروں کی ذات کے علم سے اور بھی زیادہ جاہل ہوگا شریعت کا فتویٰ اس پر ہے کہ من عارف فقط عرف ارب ائی من عارف فقط ہو جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا یعنی جس نے فنا کے ذریعے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے بقا کی صفت کے ساتھ اپنے رب کو پہچان لیا اور بعض نے کہا ہے اللہ تعالی کی فقط ار فرب بہو بالربوبی تھی جس نے اپنے نفس کو بندگی کے ذریعے پہچانا اس نے اپنے پروردگار کی صفت ربوبیت کو پہچانا تو جس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا وہ ہر شے کی شناخت سے محجوب و محروم رہ گیا اور ان سب کا ماحصل انسانیت کی شناخت ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان بجز روح کے اور کچھ نہیں ہے مگر یہ غلط ہے کیونکہ روح قالب میں پوشیدہ ہے انسان اس کو نہیں کہتے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان کا اطلاق روح اور جسم دونوں پر ہوتا ہے جیسے دو رنگوں کا گھوڑا سپید و سیاہ جس کو ابلغ کہتے ہیں اس دلیل کی بنا پر کہ خداوند وند نے حضرت آدم علیہ السلام کی خاک بے جان کو انسان کہا ہے اس وقت تک اس میں جان نہیں ڈالی گئی تھی الطا الانسان حین من دہری لم یقن شعیعہ زمانے میں انسان پر ایک ایسا وقت بھی آیا ہے کہ وہ کوئی شے مذکور یعنی قابل ذکر نہ تھا اور ایک گروہ جو تصوف کا دعویدار ہے یہ کہتا ہے کہ انسان کھانے اور پینے والا نہیں ہے اس میں کوئی تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا کیونکہ یہ سر خداوندی ہے اور یہ جسم اس کا تلسم ہے جیسا کہا ہے مصنوعی گنج در قار است و قشتی در تلسم بکشند آخر تلسم گنج جسم گنج یابی چون تلسم اس پیش رفت جان شود پیدا چو جسم اس پیش رفت بعد ازاں جانت تلسم دیگر است غیب را جانے تو جسم دیگرست لب بروز از ارش او از کرسی مپرس گرچہ یک ذرہ ہمی پرسی مپرس کس نداند انہے یک ذرہ تمام چند پرسی چند گوئی وسلام گہرائی میں خزانہ اور تلسمات میں کشتی ہے آخر ایک دن جسم کے خزانے کا جادو ٹوٹ جائے گا جب تلسم ہٹ گیا تو تجھے خزانہ مل جائے گا جب یہ جسم نہ ہوگا تو خود جان ظاہر ہو جائے گی پھر تیری جان بھی ایک تلسم دیگر ہے جو عالم غیب میں ایک دوسرا جسم رکھتی ہے عرش اور کرسی سے کچھ نہ پوچھو اور بالکل خاموش ہو جاؤ یہاں تک کہ اگر ذرہ برابر پوچھنا چاہتے ہو تو نہ پوچھو کیونکہ اس راز کا ایک ذرہ بھی کوئی از روح حقیقت نہیں جانتا کب تک کہتے سنتے رہو گے والسلام اور ایک گروہ کہتا ہے کہ خداوند تعالی نے ہماری تخلیق میں ہر مادے کی ترکیب سے کام لیا ہے اور اس مرکب کا نام انسان رکھا ہے اور اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے اور خدا کا قول ہر ایک قائل کے قول سے زیادہ سچا ہے یہاں سے وہاں تک عالم خاک میں جتنی صورتیں مخصوص ہیں سب میں انسان پوشیدہ ہے اب سمجھو کہ انسان کامل کی ترکیب محققوں کے نزدیک تین چیزوں سے ہوتی ہے روح نفس اور جسم اور انسان کل عالم کا نمونہ ہے اور عالم دونوں جہان کا نام ہے اور یہ دونوں جہان انسان کے نشان ہیں یہ عالم آب و خاک و باد و آتش جس کی ترکیب بلغم خون سفرہ اور سودا سے ہے اور اس جہان کے نشان بہشت دوزخ اور عرصات چوں جان چونکہ لطیف ہے وہ بہشت کی جگہ پر ہے اور نفس آفت و وحشت کی وجہ سے آفت وحشت آفت و وحشت کی وجہ سے دوزخ کی جگہ پر اور جسم بجائے ارسات ہے تو مومن کی روح دنیا میں بہشت کی خواہش کرتی ہے کیونکہ دنیا میں یہی اس کا نمونہ ہے اور نفس دوزخ چاہتا ہے کیونکہ وہ دنیا میں دوزخ کا نمونہ ہے خواجہ عطار رحمت اللہ علیہ اقطار رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مثنوی بہرے کے بہرے کہ است عالم عالمز ذرہ ذرہ است کار عالم حیرت ست او است حیرت اندر غیرت, اندر غیرت اندر حیرت اندر حیرت اندر حیرتست حیرت حیرت پیشوا یانے کے رہبیں آمدند گاہ بے گاہ حسپیے آئیں آمدند جان خد را این حسرت یا یا فتد ہمراہ جان اج و حیرت یا فتند در رہے او پا او سر گم کردہ پردہ در پردہ در پردہ عقل پرد. تو چون در سرے موے بسوخت ہر دو لب باید زپر سیدن بدو بدوخت کشت حیرت شدم یک بار گی مین دانم چارا جربے چارگی تخلیق کے ایسے سمندر میں جو ایک بہر اعظم ہے دنیا ایک ذرے کے برابر ہے اور اس کا ایک ذرہ دنیا کے برابر اس دنیا کا ہر کام حیرت و غیرت ہے بلکہ حیرت میں حیرت اور حیرت کے اندر حیرت ہے جو رہنما کے آزمودہ کار آئے وقتا فوقتاً اسی کام کے لیے آئے اپنی جان کو اینے حسر این حسر حسرت پایا اور جان کے ساتھ حیرت اور آجزی بھی پائی اس کے راستے میں سرتاپا کھو گئے ایک پردہ پردے میں پردہ اور پھر پردے میں پردہ تیری عقل ایک بال ہی کی تخلیق میں جل کر رہ گئی تو چاہیے کہ اور کچھ پوچھنے سے اپنے ہنٹ سی لے میں بھی تو دفتن حیرت سے کشتا ہو گیا اور اب اس سوائے بے چارگی کے اور کوئی چارہ نہیں حضرت شیخ بو علی سیاہ رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے آپ نے کہا میں <سؤال> نے نفس کو سور کی شکل میں دیکھا ہے کسی نے اس کا بال پکڑ کر مجھ کو دیا میں نے اسے ایک درخت سے باندھ دیا اور مار ڈالنے کا ارادہ کیا اس نے کہا اے بو علی کیوں اپنے اوپر مصیبت لیتے ہو کیونکہ میں تو خدائی لشکر ہوں تم مجھے مٹا نہیں سکتے خواجہ محمد نوری رحمت اللہ علیہ سے نقل ہے آپ نے کہا کہ میں نے ایک دن نفس کو لومڑی کے بچے کی شکل میں دیکھا جو میرے حلق سے نکل پڑا تھا میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ نفس ہے اپنے پاؤں کے نیچے کچلنے لگا وہ اور بھی مضبوط اور قوی ہوتا گیا میں نے کہا کہ دوسرے تو چھوٹے کھاتے ہی مر جاتے ہیں اور تو زندہ اور مضبوط ہوتا ہے وہ بولا میری پیدائش الٹی ہے دوسروں کو جس بات سے تکلیف اور رنج پہنچتا ہے مجھے اس سے راحت و آرام ملتا ہے شیخ العباس رحمتہ اللہ علیہ نے کہا کہ میں ایک روز جب گھر آیا تو ایک زرد رنگ کا کتا دیکھا جب میں نے اسے بھگانے کا قصد کیا تو میرے دامن میں گھس کر غائب ہو گیا شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سر رہو نے کہا کہ میں نے اس کو ایک سانپ کی شکل میں دیکھا ہے ایک دوسرے درویش نے کہا کہ میں نے ایک چوہے کی صورت میں دیکھا اور پوچھا تو کون ہے اس نے کہا میں غافلوں کے لیے موت ہوں اور دوستوں کی نجات کا سبب ہوں میرا وجود سراسر آفت ہے اگر میں ان کا ساتھ نہ رہوں ان کے ساتھ نہ رہوں تو یہ اپنی پالکیوں پاکیوں پر مغرور اور اعمال پر نازہ ہو جائیں کیونکہ جب وہ تہارت و صفائی اسرار نور ولایت اور طاعت میں استقامت دیکھتے ہیں تو ان میں فخر و غرور اور سربلندی ظاہر ہوتی ہے پر جب مجھ میں نظر پڑتی ہے کہ جب مجھ پر نظر پڑتی ہے کہ دونوں پہلوؤں کے درمیان ایک یہ چیز بھی ہے تو ایک ایک کر کے ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ نفس بے ہی ایک وجود ہے صفت نہیں نفس میں جو بھی صفتیں ہیں ان صفتوں کو ہم ظاہراں دیکھا کرتے ہیں اس کی شناخت کا طریقہ معلوم ہو چکا تو ریاضت کے ذریعے اس کی تربیت کر سکتے ہیں لیکن اس کی ماہیت فنا نہیں ہو سکتی جب اس کی پہچان صحیح ہو گئی اور اس پر طالب کا قبضہ اور تسلط ہو گیا تو اب اس کے باقی رہنے سے کسی طرح کا خوف و خطر نہیں جیسا کہا گیا ہے نفس بھوکنے اور کاٹنے والا کتا ہے جب وہ ریاضت سے متی ہو جائے تو اس کا رکھنا مباح ہے یہ ہولناک جنگل بجز خداوند تعالی کے فضل و کرم اور پیر مشفق کے ذلع عاطفت کے بغیر سر نہیں ہو سکتا مثنوی مر او بے دانش در راہ گمراہ کے راہ دور او تاریک است برچہ۔ چراغ علم و دانش پیش خود دار دگرنا در افتی سرنگوں سار رہبر کے بغیر راستے میں بھٹکتا مت پھر کیونکہ راستہ دور اندھیرا اور کنویں پر واقع ہے علم اور چراغ اور عقل کا چراغ پاس رکھ ورنہ اندھے منہ کنویں میں گر پڑے گا حضرت نظامی نے بھی اسی طرف اشارہ کیا ہے مصنوعی سرمکش از خدمت روشن دلان دست مدار از کمر مقبلان خار کے ہم صحبتی گل کند غالیہ دردامن سفیل کند داغ بلندان طلب اے ہوش تا تاشوی از داغ بلندان بلند اص پیے آ گشت فلک تاج سر کس پیے خدمت ہماتن شت کمر روشن دلوں کی خدمت سے منہ نہ پھیر اقبال مندوں کے دامن سے ہاتھ نہ چھڑا جو کانٹا پھولوں کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی سنبل کی طرح مہکتا ہے اے عقل والے بلند مرتبہ لوگوں کی نسبت کا داغ حاصل کر تاکہ بلند لوگوں کی نسبت سے تو بھی بلند ہو جائے اسی لیے آسمان لوگوں کے سر کا تاج ہے کیونکہ خدمت کرنے کی دھن میں سراپا کمر بن گیا ہے اے بھائی اپنی جان کی سلامتی سے ہاتھ دھو ڈال تاکہ زہر میں بجھائی ہوئی تلوار تیرے ہی سر پر پڑے تو مزبلوں کے کتے کتوں کے ساتھ رہا کر تاکہ لوگ تجھے برا کہیں مگر تو ان میں خوش خوش سر کو سجدے میں جھکائے اسرارے جلوہائے ہائے شہود میں محورے شیر چو دریا باش و کشتی را رہا کن تو عالم باش و عالم را جدا کن تو خود ہی دریا بن جا اور کشتی کا سہارا چھوڑ دے تو خود ہی عالم عالم ہو جا اور دنیا کو ترک کر دے کسی بزرگ کے زمانے میں ایک فقیر نے ساری رات نماز پڑھتے گزار دی صبح ان بزرگ کے پاس گیا کہ وہ اس کی تعریف کریں گے پوچھا اے حضرت آپ مجھ کو کیسا پاتے ہیں انہوں نے کہا تو یہودیوں کی طرح معلوم ہوتا ہے فقیر اٹھ گیا اور یوں شور و فریاد کرنے لگا شعر ہرگز از عشق بتا روز کسے نیک نہ شد منع بدر بدروز بدی روز کجا استادم حسینوں کے عشق و محبت میں کسی نے اچھے دن نہ دیکھے ہم کمبخت اس برے دن میں کمبخت اس برے دن میں کہاں آ پڑا ایک صاحب بصیرت نے کہا ہے قطع ہر کے خدرا نہ کرد خوار امروز ہم چو فرعون خوار خواہد بود ہر ایک او پست او ستے عشق ناشد تا عبد پر خمار خواہد بود جس نے آج اپنے آپ کو ذلیل و خوار نہ کیا وہ کل فرعون کی طرح ذلیل و خوار ہو گا جو شخص عشق میں پست اور مست نہ ہو وہ قیامت تک خمار کی تکلیف میں مبتلا رہے گا وہ خاطر مدارات جو حضرت خواجہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کی رات میں کی گئی جنگ عہد کے دن کی تکلیف اور پریشانی سے کم نہیں ہوگی اور وہ لمر کا یا محمد کا تاج دندان مبارک کی شہادت اور عارض مقدس کی خون آلودگی سے کم نہ ہوگا کسی دلجلے نے کہا ہے قطع ملامت بے ہدا ست افتاد گان رابر سرے کویت کسے کان روئے بیند ازبلا آزاد کے ماند خرابی ہاست اندر جانم از دستے خیال تو چو سلطان تغے تیغے خود برداشت شہر آباد کے اند جو بیچارے تیری گلی میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ملامت کرنا بیکار ہے جس نے یہ چہرہ دیکھ لیا وہ بلاؤں سے کیوں کر آزاد رہ سکتا ہے تمہاری یاد کے ہاتھوں میری جان کی یہ ساری خرابیاں ہیں کیونکہ جب بادشاہ خود ہی تلوار کھینچ لے تو بھلا شہر کیوں کر آباد رہ سکتا ہے وسلام